پھر پھیرے جاتے ہیں اپنی سچے مول اللہ کی طرف سنتا ہے اسی کا حکم اور وہ سب سے جلد حساب کرنے والا